سرمایہ کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور وہ زنگ تلاوت کلام پاک سے دور ہوتا ہے تو حدیث کے لفظ تو باقاعدہ مطلب ایک فائنل ورڈ ہے آپ مسلمان کی بات کرتے ہیں جس زبانے میں نبی پاک علیہ السلام ملتا ملتا نے اعلان تبلیغ فرمایا اعلان نبوت فرمایا اور نزول قرآن ہوتا تھا تو کفار مکہ جن کے کانوں میں ایک بار یہ قرآن کی آواز پڑ جاتی تھی اگرچہ کہ وہ مخالف ہوتے تھے لیکن پھر چھپ چھپ کے جا کے سنتے تھے آپ دیکھیں بڑے بڑے سردار تھے ولید بن مغیرہ ابو سفیان یہ جب نبی پاک علیہ السلام حرم میں کعبہ میں رات کو تلاوت کرتے تو چھپ کے جاتے سنتے وہ صاحب پتہ کلامی ہوگی ایک مختصر سوقفہ لیں گے وقفے کے بعد نمدید پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے کالر شامل کرتے ہیں پھر مزید بات جاری رکھیں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جی لاہور سے بات کر رہا ہوں زاہد جی زاہد صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر دعائیں ہیں آپ سنائیں کیسی طبیعت الحمد للہ آپ کو رمضان مبارک ہو آپ سب ٹیم کو اور کاری اکمل صاحب کو تمام مسلمان بھائیوں کو بہت بہت, بہت رمضان سے مبارک ہو آمین, آمین. جی فرمائیے صاحب ایک سوال یہ ہے کہ میری سسٹر ہیں انہوں نے حصہ کیا ہے تو ان کے مدرسے میں سے بھی نماز ہوتی رہی ہے ترابیوں کی کیا عورت جو جن کو قرآن نہیں آتا وہ جب نماز پڑھتی ہیں ساتھ تو ان کی جماعت ہوتی ہے یا پھر کہ وہ ترابی پڑھ لیتی ہیں ساس اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی مفتی صاحب میں قرآن کی تاثیر کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ وہ کفار تھے اور جب نبی پاک علیہ السلام قرآن سناتے تو استحضا اور تدحق کرتے شور و غل کرتے لیکن اس کے باوجود جب ایک بار قرآن حکیم کی تلاوت ان کے کان میں پڑ جاتی شہدائی ہوتے چھپ چھپ کے سنتے بظاہر وہ مخالفت کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام اور قرآن کی لیکن پھر راتوں کو چھپ کے جا کے سنا کرتے تھے بعض اوقات اتفاق ہو جاتا کہ آمنا سامنا ہوتا تو پھر کہتے یہ اچھا نہیں ہے مخالفت بھی کریں اور چھپ کے سنے آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے اگلے دن پھر آ جاتے تھے یہ معمول تھا اور وہ حفشا کا جو بادشاہ تھا نجاشی اسلام نہیں لایا جب ان کو پتا چلا اور اس نے جب کلام پاک کو سنا تو رو رہا تھا اور کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یعنی یہ وہی تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تھی صحیح. وہ کہا جاتا ہے نا ال کلام الملوک ملوک کلام بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ, بادشاہ ہوتا, ہوتا ہے صحیح. ایک انسانی کلام اور ایک آسمان سے نازک اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کا خلاب کچھ سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے دلوں میں اس طرح اس کی تاثیر اثر کرتی ہے صحیح اور بلکہ ایک سائنسی توثیق بھی ہے اس پر کہ قرآن کی تلاوت ہر لفظ کا ادا کرنا ایک ایک تأثر چھوڑتا ہے اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے آپ کے اعصاب پر آپ کے ذہن آپ کے قلب پر آپ کے جسم پر اور قرآن کے ایک ایک لفظ کی ترکیب اس انداز کی ہے کہ وہ ذہن پر اس آپ کو ایک راحت محسوس کریں گے آپ اور اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس کریں گے اور اس کے ایک ایک لفظ کی ترکیب ایسی ہے کہ اس کی تاثیر بہترین ہوگی جو کسی اور کلام میں کسی اور الفاظ میں ایسی ترکیب نہیں پائی جائے گی اس سے قرآن حکیم کے کلمات پر علوم وضاح ہو رہے ہیں جی نوی باغ نے فرمایا کہ اگر انسان پہ جادو ہو جائے تو صورت الناس فلک پڑے جی. اب آپ دیکھیں صورت الناس کو پڑھیں مفتی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام اسلام بھائی جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں شاہین بول رہا ہوں سے جی شاہین بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیسے مل جائے سے خیریت الحمد للہ آپ کی دعائیں ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام لگ رہا ہے بہت اچھا سیٹ ہے اور آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہوں آپ کو بھی سب کو رمضان مبارک ہو اور سب سے بڑی بات آپ نے جو کہا تھا سرپرائز جو آپ دیں گے وہ واقعی میں بہت بڑا سرپرائز تھا تراضی کے حوالے سے بتا رہا ہوں جی جی جی بہت اچھا لگا ایک دم ایک نیا انداز اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کو حائم رکھے آمین آمین بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کی کیو ٹی وی کی اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے میں نے آغاز میں ہی کہی تھی غالباً لائن تو ڈراپ ہو چکی ہے میں نے آغاز میں ہی یہ بات کہی تھی کہ کیو ٹی وی بھی اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت قزت کا یہ جو مہمان ہمارے پاس آیا ہے یہ شرف اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے تو ہم کس انداز میں ہر سال بہتر انداز میں اس مہمان کی قدر اس کی عزت اس کی توقیر کر سکیں اور کس طرح سے اس سے استفادہ کر سکیں ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تفریح بھائی الحمد للہ کون سے محمد یوسف باز کر رہا ہوں کراچی سے جی یوسف صاحب کیسے آپ کی اللہ کا کرم ہے احمد رمضان کے حوالے سے تو میرا سوال نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ سوال ہے کراچی کے اندر جو مطلب موسٹ آف کام ایکسپورٹ کا ہیلو آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صورت الناس کو دیکھیں کل اوزبیر بن ناس مالک الناس، الہ ناس یہ جو آواز آ رہی ہے یہ نفوس کے اندر باقاعدہ اثر ڈال رہی ہے اور ان شیطانی وسافظ کو نکال رہی ہے اسی طرح خارج میں آپ دیکھیں بلاسٹنگ ہے تو سورہ فلک پڑنے کا کہا گیا کل اوزبیر بل فلک مینشرما خلق و منشر غف وقت کے اندر بھی وہ تأثر موجود ہے جب پہ باقاعدہ علوم وضع کی میں اس کو نغمگی کہہ سکتے ہیں کوئی اگر کہنا چاہے کو کہے تو یعنی اس ترکیب کو ایک نغمگی ایک ردم اگر کہنا چاہے تو یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے نغمگی اصل میں کسی اور طرف کیا, کیا, کیا ہے شعرا نے بھی اس کو لفظ کو استعمال کیا بہتر نہیں ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ قرآن عام زندگی میں بھی جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں جو لفظ اپنے اپنے میں واضح ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے پورا صوتیات کا علم ہمارا پرانے حکیم سے علماء نے اس پر کافی بحث کیا جی ہاں بالکل اور بھائی یہ بھی پچھلے سال سنہری بات <تصف> میں میں نے ایک موقع پر اس کی سائنسی توثیق کے حوالے سے بات کہی تھی کہ باقاعدہ سائنس توثیق کر رہی ہے کہ جو راحت اور سکون اس کی تلاوت میں ایون مل رہا ہے تو اس کو سمجھنا اور اسکنا اور اس کا عمل کرنا مجھے مجھے مجھے اس میں کیا کیفیات ہوں گی مفتی صاحب عربی زبان میں ہی کیوں اور یہ نازل فرمایا گیا اس کی اصل جو ہنڈریڈ پرسینٹ شور حکمت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اچھا پہلا کتاب تھی جو اللہ رب جی جو عربی زبان پہلا کلام ہے یہ اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مخاطب ہوتا ہے کلام کرنے والا خطاب کرنے والا تو وہ خاتب کی زبان میں ہی اس سے کلام کرتا ہے تب اسے کلام سمجھ میں آئے گا تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی تھے اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلانے کا ارادہ فرمایا تو اول مخاطب یہ عرب لوگ تھے اس لیے قرآن کو پھر عربی زبان میں ہی نازل فرمایا گیا تاکہ ان سے خطاب میں آسانی رہے اس فہم اس کو قبول کر سکیں کہ جو عرب شاعری تھی یہ بڑی سی ہو بلیغ تھی اور اس زمانے کے فصحہ اور بلاغہ کو ان کی اس بات کا احساس دلانا ضروری تھا کہ تمہاری فصاحت و بلاغت سے یعنی جو فصی و بلیغ کلام ان سے بڑھ کر ایک اور فصی و بلیغ کلام ہے ایک ذات ایسی ہے جس نے تمہیں بھی فصاحت و بلاغت سکھائی ہے تو اس لیے انہی کی پھر زبان میں قرآن نازل ہوا تاکہ موازنہ کرنا بھی آسان ہو جائے کہ اس کا عربی زبان ہے یہ زبان ہے ہم فصیو بلیغ مشہور ہے لیکن یہ کیسے ایک نیا کلام آیا اور اس شخصیت سے جو 40 سال ہمارے درمیان میں رہی اس سے پہلے اس کے کلام میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو اب چالیس سال کے بعد اچانک اس کے کلام میں یہ چیز نظر کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور ذات کا کلام ہے تو اس طریقے سے عربی زبان میں نزول کی وجہ سے عربوں کو اس قسم کے, کے موازنے کرنے میں بھی آسانی ہے فساحت اور بلاغت مشہور ہے اس دور کی اس فصاحت اور بلاغت کے عروج کے دور میں اللہ رب العزت یہ دعویٰ یہ چیلنج کہ ایک آیت بھی منا چلاؤ ہاں بالکل قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل نے پہلے یہ فیلنج دیا کہ ان سو جن سارے جمع ہو جائے اور اس قرآن کی مثل بھی لحاظ قرآن تو نہیں لا سکتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر تھوڑی تخفیف کی اور کہا کہ دس صورتیں لے آؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام انسانوں کا ہے وہ بھی نہ لا سکے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ چلو دس نہیں ایک صورت لے آؤ بھی ممتنی. ایک صورت لانے سے کیتا کرامی کی معافی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہی ٹائم اپنا پسندیدہ پروگرام پشاوری کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ تشیف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سید الدی الدین صبی رحمان علی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم वालेकम असलम जी कौन साहब और कहाँ साई मोहम्मद नईम बट्टी शहलपुर ऐसी बात कर रहा हूँ जी बटी साहब سر سب سے پہلے تو رمضان کی مبارک سب کو بہت شکریہ آپ کو بھی آپ کی پوری کیو ٹی وی کی ٹیم کو آپ کی آپ نے جو پچھلے سال بھی محنت کری ہے اور اسی طور پہ بھی کسی سلسلہ میں اس کی آپ کو مبارکباد اور پورے علیہ السلام کو بہت شکریہ خاص طور پہ مفتی اکمل صاحب کو کیونکہ یہ ہمارے بڑے علماء کرام میں سے شامل ہیں یقینا بس یہ سر مبارکباد کے لیے آپ کو انشاءاللہ سر سیکنڈ کوشچن چلتے رہیں گے بعد میں اچھا چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے شاہد بات کر رہا ہوں جی لاہور سے جی شاہد صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ کہ جو لوگ جداد کے لیے یا کسی بھی چیز پراپرٹی کے لیے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں تو ان کا کیا حل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دے گا میں بہت پریشان ہوں ہمارا جداد کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ میری خالہ ہے تو وہ, ان، وہ جھوٹا پرچا ہم دونوں بھائیوں پہ کرواتے ہیں زاہد اور شاہد پر اور اس کے بعد وہ جب ہم تھانے جاتے ہیں تو وہ پچا کرواتے ہیں جی انہوں نے ہمیں گولی ماری یہ کیا وہ کیا یہ سب جھوٹ ہے تو اس کے بعد وہ تھانے جا کے جھوٹا قرآن اپنے بچوں کے رکھ کے سر پہ قسم کھاتے ہیں کہ جی ہاں انہوں نے ہمیں مارا ہے حالانکہ ہم نے بالکل نہیں مارا اور میں نے اس کو کہا کہ تم جھوٹا قرآن اپنے بچوں کے سر پہ رکھ کے مت یہ قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ زبان نازل کرے گا یہ بچوں سے ظلم مت کرو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس, کا اس کے بارے کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین بھی جو بھی اس کال کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یقیناً ہل گئے ہوں گے اور ناقابل یقین کہ کوئی شخص ایسے بھی کر سکتا ہے کہ قرآن کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے یعنی اس دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یقیناً اس وقت تمام ناظرین جس طرح میں بالکل یعنی ناقابل یقین کیفیت سے گزر رہا ہوں آپ بھی گزر رہے ہوں گے کہ کوئی قرآن جیسی اس عظیم کے ساتھ اور یہ کیا صرف قسمیں اٹھانے کے لیے ہے یا صرف قسمیں اٹھانے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رہ گیا ہے اور اب بھی دنیا میں کیا ایسے لوگ مود ہیں جو اس قرآن کے ساتھ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتے ہیں شرعی مسئلہ انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے کلام شامل کرتے ہیں سید سبی الدین سبھی رحمانی ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے Amen. <imitation> at all. ایک کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب اور کہاں سے حافظ طاہر بات کر رہا ہوں مکے شریف سے جی حافظ صاحب کیسے ہیں آپ الحمد للہ ماشاء اللہ کی سزاؤں میں ہے بالخصوص تفریح میں آپ کو مفتی اکمل صاحب مفتی عامد صاحب اور سید سب الدین احمد صاحب کو اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو میری طرف سے آمد رمضان مبارک ہو آپ کو بھی رمضان مبارک ہو عمرہ مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک جی فرمائیے جی میں بس بہت خوشی ہو رہی مجھے پروگرام دیکھ کر سب سے جی پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو جو جی اتنا خوبصورت شٹ لگا ہے ماشاء خوبصورت پروگرام کا کیا مجھے یاد ہے تسلیم بحرم ہے کہ پچھلے سال انگ شریف سے ایک دن پہلے کل صاحب نے ہمارے ساتھ عمرہ کیا تھا کل صاحب تو اس دفعہ نہیں آ سکے لیکن ان کی یادیں آپ تمام کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں اگر ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ سب میرے ساتھ میرے ساتھ ہیں یہاں موجود ہیں ہم لگ رہا تھا جب سب میگی کم ہے اس سے, اس, اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اس سے بڑھ کر خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک مالا اس حاضری کو آپ کی کو قبول فرمائے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ مکے میں موجود لوگ اگر یہ سمجھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو اس اشرف شرف اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں پر حاضر ہونے والے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں اور آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے مسجد کے اوپر اس کے فضائل پر تو اسی موضوع پر میں نے بھی کوشش کی ہے اس ایلبم میں میں نے آنے والے نے ایلبم میں کلام پڑھا ہے اچھا میری خواہش ہے کہ میں اسی میں سے ایک دو شیر کلام کے بالکل بسم اللہ آؤ پڑھیں آؤ پڑھیں پڑھے قرآن آؤ آؤ پڑھے قرآن رب کا نام ہے سچا پریام ہے رب کا نام ہے سچا پریام گ شکریہ حافظ صاحب بہت شکریہ قرآن آؤ، آؤ قرآن بہت شکریہ حافظ صاحب آپ دعا میں ہمیں سب کو یاد رکھیے گا اور جب تک آپ بہت ہیں تو جتنے آپ کو ٹیلی ویژن پر اس وقت نظر آ رہے ہیں صرف انہی کا نہیں وہ لوگ جو اس کے پر سے پردہ کام کرتے ہیں اور بہت محنت کے ساتھ بڑی کاوش اور کوشش کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانا ممکن بناتے ہیں ان سب کے ایک ایک کے لیے وہاں پر سلام عرض کیجیے گا کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے میں سیرا بات کر رہی ہوں بار سے کیسے تسلیم الحمد الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں تسلیم بھائی میں اس کا وقت آپ پر صحیح ٹائم میری وہ ہوگی کہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ ہمارا کیبل آف ہے لیکن پھر بھی میں نے کال کیا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے تسلیم بھائی اس میں بات کروں اور ابھی ہمارے دہل بھائی کی کال تھی اور وہ مدینہ شریف میں میں ان سے کہوں گی کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ان شاء ان شاء اللہ حاصل کرنے کی اور مجھے سبھی بھائی سے فرمائش کرنی تھی کہ کافی کی رونا کافی کمنس جی ہاں آپ دیکھ نہیں رہی اس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں یہ شروع میں پڑی گئی ہے اور میں دیکھ نہیں رہی الحمد الحمدللہ آپ بالکل پریشان نہ ہو آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری دعاؤں میں شامل ہیں اور آپ بھی ہم سب کو دعاؤں میں شامل رکھیے گا بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں اگر اس کے جوابات عنایت فرما بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کی بہن جو ہیں وہ پیگنینٹ ہیں حاملہ ہے اور ان کو قید وغیرہ ہوتی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ رہی ہیں اس میں وضاحت یاد رکھیے گا کہ تو حمل روزے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے اگر ڈاکٹر یہ کو ڈاکٹر کہہ دیتی ہیں کہ حمل کے دوران روزہ رکھنا اپنے نقصان کا باعث نہیں ہوگا جب بچے کی کوئی جان کو خطرہ نہیں ہوگا تو روزہ رکھنا ان کا فرض ہے ٹھیک دوسری بات ہے اگر ان کو اومیٹنگ ہوتی بھی ہے تو ہر اومیٹنگ سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا قہ سے روزہ ٹوٹنے کی تین شرائط ہوتی ہیں روزہ یاد ہو نمبر دو جان بوجھ کر کچھ عمل ایسا کیا ہو جس سے قہ آئے اور تیسرا اتنی کثیر میں ہو بہت مشق سے ہو تو ہو روک نہ سکیں جو بےختیار آتی ہے صحیح تو پیگنسی میں ایسا نہیں ہوتا کہ خود کوئی عمل کرے کہ قیال جہاز اس منٹنگ سے روزہ نہیں جائے گا بارے لگا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نہ رکھیں تو ایک بہن نے اگلا پوچھا کی کہ کیا ہم کسی کو فیلیا دے سکتے ہیں یا روزہ رکھوا سکتے ہیں تو روزہ تو کسی کو نہیں رکھوا سکتے اس لیے کہ یہ مالی عبادت بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت ایک شخص دوسرے کی طرف سے بالکل ادا نہیں کر سکتا فیلیا بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ بہن جو ہیں وہ اس کے بعد جب روزہ رکھنے پہ قادر ہوں تو از ہی رکھیں گی فدیہ ابھی ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگا ٹھیک ہے پختر کا انشاءاللہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے مفتی صاحب ارشاد فرما مجھے فرمانے میں بتا دیتا ہوں فخصر کا بھائی نے پوچھا تھا اس کا آسان سے اصول یاد رکھیے کہ اپنے شہر کی حدود سے کوئی شخص باہر نکلے اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم ساڑھے ستاون میل یا نائنٹی ٹو دور جاؤں گا یہ چیزیں جمع ہو جائیں شہر سے باہر اور یہ ارادہ جب یہ ہوگا تو پھر قطر نماز شروع ہو جاتی ہے ابھی اس وقت تک رہے گی تو آپ دورانے سورانے سے, سے رہیں گے اگر آپ کسی اور شہر, اور شہر میں جا کے پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لیں تو, تو آپ مقیم ہو جائیں گے پوری نماز پڑھیں گے اپنے شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک آپ مسافر رہیں گے नازین ایک नازین ایک नازین ایک سبق کے بعد لوٹتے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اطمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سید سبی الدین صبی رحمانی صاحب اور یہ پروگرام آپ ماسٹر پینس کتاب تعاون سے دیکھ رہے ہیں کولا شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے وعلیکم السلام ہاں میں انڈیا سے بول ہوں جی جی فرمائیے انڈیا سے شہزاد خان بول ہوں جی شہزاد خان صاحب فرمائیے خان ہاں رمضان المبارک کی مبارکباد ہو آپ کو بھی بہت مبارک ہواؤں کو مبارکباد ہو بہت شکریہ جی فرمائیے لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے ہندوستان سے یہ پہلی کال تھی آج کے پروگرام کی اور بنگلہ دیش سے بھی جس طرح شاہین صاحب کی کال آئی ٹورنٹو سے تو وہ لوگ جو ہندوستان میں بھی دیکھ رہے ہیں میں نے بنگلہ دیش کے لیے بھی کہا تھا جو ہندوستان میں اس پروگرام کو ہمارے بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت سب کے لیے یہ ماہ مقدسہ بہت مبارک فرمائے مفتی صاحب کچھ سوالوں کے جوابات دے رہے تھے جی مفتی صاحب ایک سوال یہ کہ کیا پانچ روزہ تلاوی درست ہے ٹھیک ہے تو اس کا دو اس میں پہلو ہیں پہلی بات تو یہ کہ کیا اس طرح کا انعقاد درست ہے کہ نہیں ہے تو انعقاد تو درست ہے بشرط ہے کہ اس میں قرآن کو صحیح انداز سے پڑھا جائے اتنے تیزی کے ساتھ نہ پڑھا جائے کہ رعایت قواعد تجوید نہ ہو یا چبا کے لفظ ادا کریں کہ یا لمون تالمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اگر اتنا چیز کوئی پڑے گا غلط پڑے گا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عوام کا خیال یہ ہے کہ پانچ روزہ تراضی کے بعد دس روزہ ترازی کے بعد وہ بقیہ راتوں میں تراوی کو چھوڑ دیتے ہیں شاید یہ ذہن ہے کہ ہم نے پورا قرآن سن لیا تو مزید راتوں میں تراوی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات بس یاد رکھیے کہ یہاں دو چیزیں سننے سے ہیں ایک رمضان میں کے دوران کم از کم ایک قرآن کا ختم کرنا اور है دوسرا है رمضان کی تمام راتوں میں بیس رقب تراوی کا ادا کرنا اگر آپ نے پانچ روزے میں تراوی میں قرآن سن لیا ایک سنت تع موقع ادا ہوئی دوسرے بھی باقی ہے وہ ادا کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ پوچھا کہ بہنے ہیں یہ تراوی کے جماعت خود قائم کر رہی ہیں تو کیا صحیح ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایک تو عادت نہیں بنانی چاہیے اب تک امکان ہے عید علی پڑھیں تو یہ بہت بہتر ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت کو ویسی بھی فقہ نے ممنو قرار دیا ہے کہ اجتماع ہوگا نکلیں گی فتنے فساد ہوں گے لیکن پھر اگر بہرحال کو اگر پر امن مقام ہے تو یہ تراوی کی جماعت قائم کر سکتی ہیں بشرط کہ جو ان کی امام ہیں وہ نماز کے تمام مسائل اچھے انداز سے جانتی ہوں تو پھر کریں گے تو ان حرج نہیں ہے یہ جائیداد کے بارے میں جو جھوٹا قرآن کے بارے میں کہا اس نے آخر میں جملہ میں انہوں نے کہا کہ بچوں پر آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں تو دیکھیے یہ قرآن کا اس طرح جھوٹا قرآن اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے اس میں کیونکہ قرآن کے لیے توہین اور تاخیر کا پہلو ہے کہ آپ نے اس کتاب کو معمولی سمجھا تبھی تو آپ اس پہ آسانی سے ہاتھ رکھ رہے ہیں اور جھوٹا ہاتھ رکھ رہے ہیں تو اس لیے احتیاط این تجدید ایمان کرنا چاہیے لیکن بچوں کے ظلم میں کوئی پہلو نہیں کیونکہ بچے بےچارے وہ تو بے قصور ہیں اور ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے درعید ہے کہ والدین قصور کریں اور اللہ تعالیٰ سزا بچوں کو عطا فرمائے لیکن بھارت جو ایسا کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں گناہ کبیرہ ہے اور آخرت میں اس کا سخت وبال ہوگا اس کے بدلے میں تھوڑی سی نعمت اگر دنیا کی حاصل ہو بھی گئی تو وہ آرضی ہے صحیح. ختم ہو جائے گی صح. اور اس کا وبال پھر آخر میں باقی رہے گا اس لیے ہماری سب سے گزارش کس قسم کی ہراکت نہ کیجیے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم <تصفح> <تصفح> السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر میں لاہور سے عارف بات کر رہا ہوں جی عارف صاحب صاحب, صاحب بھائیوں کو میں ایک طرف سے بہت بہت رمضان البارک مبارک آپ کو بھی سب کی جانب سے رمضان مبارک سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میں ایک بکرا دوں گا سب کے تو کیا یہ میں رمضان مبارک میں دے سکتا ہوں یا اس کے ایوز کسی کو پیسے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کا شامل السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے جیل پور سے خاجی غلامی کا میں بول رہا ہوں سلیم بھائی جی حاجی صاحب فرمائی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد ٹائم کی بہت شکریہ کوشچن ہے جی جی ایک تو آپ نے پہلے فرمایا کہ اپنا مفتی اکما صاحب سے میری بات ہے کہ یہ کثر نماز جو ہوتی ہے یہ اگر ہم کہیں چودہ دن کے لیے رہتے ہیں تو آیا ہمیں قصر پڑنی پڑے گی اور دوسرا یہ ہے اب فجر کی نماز جب ہم اپنا قزا پڑھتے ہیں تو اس میں سنتے ہیں یا نہیں قزا میں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مختص انہوں نے کہا بقرا صدقے کی انہوں نے نیت اگر کی تھی صرف دل میں نیت کی تھی تو پھر بکرا دینا کوئی ضروری نہیں ہے یہ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور اگر باقاعدہ اس کا تعین زبان کے الفاظ کے ذریعے کیا تھا تو بہتر یہ ہے کہ پھر بکرا ہی دیجیے ٹھیک ہے دوسرا یہ قصر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چودہ دن ٹھہرے پندرہ دن سے کم کی نیت کریں گے چاہے چودہ دن تو یہ مسافر ہی رہیں گے ان کو نماز قسر پڑنی ہوگی اگر فرض کریں پندرہ دن سے زیادہ کی نیت ہے اور وہ ایک شہر سے پھر دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے اس صورت میں وہ مسافر دوبارہ سے مسافر بنے گا یا ایک دفعہ ہی بن چکا نہیں یہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک شہر میں جا کر آپ پندرہ دن قیام کی مستقل نیت کریں گے تو مقیم بنیں گے ورنہ مسافر رہیں گے اب اگر ایسا اس کو پہلے یقین ہے کہ تین دن یہاں ٹھہروں گا پھر چار دن آگے پھر پانچ دن آگے اس طرح ملا کے چاہے پندرہ دن ہو جائیں تو کسی ایک مقا... مقام پہ چونکہ یہ نیت نہیں ہے تو مسافر رہیں گے ٹھیک دوسری صورت یہ ہے کہ بل جا کے ایک شہر میں ٹھہرے پندرہ دن ہی قیام کی نیت کی لیکن اچانک کام نکل آیا دو روز بعد تین روز بعد تو اگر اب اس جگہ سے یہ ساڑھے میل دور جائیں گے تو یہ قدآمد کی نیت باتل ہو جائے گی اب اگر واپس آئیں گے تو دوبارہ اگر دن کی نیت ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو پھر مسافر رہیں گے صحیح مفتی قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی میں حکمت کیا ہے ایک تو ایک بنیادی سوال تو یہ ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری اس کا اتنا اہتمام کیوں کیا گیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی جائے دوسری بات یہ کہ آج چودہ سو سال گزر جانے کے بعد کہا جاتا ہے بلکہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آج بھی ہدایت ہے ایسا, ایسا کیوں ہے یہ میں آپ سے اس حوالے سے گفتگو کروں گا ایک وقفہ لیتے ہیں مختصر صاحب ناظرین اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ عشی فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب, صاحب سید سبی الدین سبیر احمانی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تفنی بھائی السلام جی میں انڈیا جبل سے بات کر رہی ہوں آپ سبھی کو رمضان کی مبارک کی پوری ٹیم کو آپ کو بھی مبارک ہلو آپ کو بھی مبارک ٹیلی ویژن کی آواز اگر بند کر دیجیے آواز بند کرنے دیجیے جی جی فرمائیے جی ایک مات کی فرمائش کرنی تھی سبھی وائز جی جی کیجیے جی جو بھی ان کو پسند ہو اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے انڈیا کی فرمائش کی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ جی میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو تراویح نماز ہے کون سا پر کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں اور سے بات کر رہا ہوں چیاروں خاطر جی فرمائیے جی میں یہ جی ایڈ کرنا ہوں کہ جو تراویح نماز ادا کی جاتی ہے ہی ہی وہ بیس کی بیس نماز پڑھنا ضروری ہے یا اس سے کم پڑھ سکتے مد اور خواتین دونوں کے لیے ادھر کر دیجیے گا اچھا بہت شکریہ مفتی صاحب لوگ چارے کو گنجائش نکال دیں آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیس رکت جو ہیں یہ سنت موکدہ ہیں مرد پر بھی عورت پر بھی اور سنت موکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے اور جس کو ایک دو بار اگر چھوڑا تو برا کیا اور چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن فقہا نے لوگوں کی طبیعتوں کے ملال کو دیکھتے ہوئے ضرور اجازت دی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو چاہیں تو اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے پڑھیں اس انداز سے کہ لیکن لیکن جیسے آپ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہیں سنانا پڑھیں آؤز باللہ چھوڑ دیں بسم اللہ چھوڑ دیں الحمد پڑھیں صورت پڑھیں رقو سجود کریں اور آخر میں صرف اتحیات پڑھ کر اتنا کہ لیں اللہ عمّہ فلی الحمد یہ نماز آپ سلام دیجیے اور اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لیجئے یہ آسانیاں ضرور ہیں اور ایک انداز سے پڑھیں گے تو پھر یہ چونکہ سنر ہے کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے لیکن اگر آپ بیٹھ کر بھی پڑھیں گے بلا عذر تب بھی یہ ہو جائیں گے کچھ کھڑوں کے پڑھیں کچھ بیٹھ کے پڑھیں تخفیف کے ساتھ پڑھیں لیں لیکن بیس سکتے پڑھیں ضرور پڑھیں صاحب حفاظت کس طرح سے ذمہ داری دی قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اننا نہ ذکر لہولہ حافظ ہم نے ہی اس قرآن کو اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو نازل کیا حفاظت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہونے کے بعد فوری طور پہ کاتبین اس کو لکھ لیا کرتے تھے اس دور میں جو طریقے تھے وہ یہ تھے کہ کاغذ اتنے اویلیبل نہیں تھے تو وہ چمڑے پر ہڈیوں پر مختلف چیزوں پر لکھا کرتے تھے پھر اسی طرح رائٹنگ میں آنے کے بعد دوسرا یہ تھا کہ سینوں میں صاحبہ اکرام کے محفوظ ہو رہا تھا صحیح پھر جب پورا قرآن حکیم نازل ہو گیا تو دیکھیں اس کی حفاظت کا ایک اور خاص پہلو کہ وہ جو قرانی ہدایات تھیں اس ہدایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے ایک انقلاب پیدا کیا تھا اس کے مطابق ایک معاشرہ قائم کیا تھا اس, کی اس سسٹم کو پوری طرح پریکٹیکلی نافذ کر دیا تھا تو یہ بھی ایک قرآن کا محفوظ ہونا ہے پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اللہ فبرق بتایا ہی کہ حکم کے مطابق اس کو جس ترتیب سے جمع کرنا تھا کیا گیا پھر صدیق آیا یعنی دو جلدوں کے گتوں کے درمیان جس کو آج کی زبان میں ہم کتاب سے تعبیر کرتے ہیں صحیح کتابت تو نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی باقاعدہ ترتیب ہوئی تدبین ہوئی پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ مختلف عرب زبانیں تھیں آپ خالی پنجاب میں چلے جائیں دو تین شہروں کے اندر تو آپ کو پنجابی پچاس کی نظر آتی ہے تو عربی میں بھی مختلف الفاظوں کی تبدیلیاں ہوتی تھی صحیح صحیح تو اس زبان کی تبدیل کے حوالے سے لہجے کے حوالے سے اس قرآن کو ہر ایک نے اپنے انداز سے لکھا ہوا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان تمام نسخوں کو منگوا کر اس کے بعد ایک نسخے پر ایک طرز پہ سب کو جمع کر لیا اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے عثمان بن عفان جامع القرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں آج اتنا چھوٹا سا بچہ چھ سال کا سات سال کا لیکن قرآن اس کے سینے میں کیا ہے سبحان اللہ تو یہ حفاظت اللہ تبارک دیں گے میں کالج شامل کر لوں السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی کون سا پر کہاں سے میں بڑوڑا گجرات سے بول رہا ہوں جبیر خان انڈیا سے انڈیا سے جی بڑوڑا گجرات سے جی جی فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ترابی پڑھائی جا رہی ہو اور اس کے اندر برابر جیسے اسپیڈ میں پڑھاتے ہیں تو برابر الفاظ آگا نہیں ہوتے ہیں تو اس ٹائم اگر بعد میں سلام پھیرنے کے بعد اگر عالم صاحب کو بتایا جائے بھائی لجے آپ کے برابر نہیں آ رہے ہیں اور اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو کھڑا کر سکتے پڑھانے کے لیے اچھا بس ہمارا اتنا سوال ہے ٹھیک ہے آپ ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں بہت دلچسپ بات آپ نے سوال کیا ہے کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام یہ میں لاہور سمیرہ بات کر رہی ہوں جی فرمائیے یہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو بلکہ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو رمضان مبارک ہو اور آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیک بنایا آپ نے اچھا اور آپ تمام لوگ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں بہت شکریہ اور مفتی صاحب کو میرا سب کو سلام وعلیکم السلام مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا ہے کہ تحجیب میں زیادہ سے زیادہ کتنی رقابے پڑ سکتے ہیں ہم کم سے کم کتنی پڑ سکتے ہیں یہ بتائیے گا اور ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ہمارے ساتھ رشیف فرما ہے حضرت مفتی محمد اکمل حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب ایک کالر ہے انڈیا سے ہمارے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے تو بھائی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں میں کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا آج آپ کا سال ملا ہے آپ نے نے اسی لیے جب فرمایا تو میں نے آفیئر آپ سے بات کی اور پھر میں نے کہا کہ آپ اگر انتظار کر سکتے ہیں تو کریں جی جی شکریہ سے جو کا اور ماشاء میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا جو آپ ترجمہ کر کے بتا رہے جی جی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے طرف سے خاص کر کے صاحب اور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو بہت بہت میرے طرف سے مبارکباد میں ایوب خان انڈیا سے بول رہا ہوں جی ایوب صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ کی شفقتوں کا آپ پسند فرماتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش ہے کہ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی موتی جی. جی. تھا نوافل کے حوالے سے بھائی نے جو سوال کیا تعجد کی تو کم سے کم بہن نے جو ذکر کیا دو نوافل دو تعجد کی رکعت پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ بارہ پڑھی جاتی ہیں اگر مزید پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں اسی طرح قزا نمازوں کا ایک پہلے سوال آیا تھا فجر کی نماز سنتوں کے ساتھ قزا کریں یا نہیں افضل ہے پھول ہے پوری نماز کا فجر کی ادا کی جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ قزا فرض یا واجب کی ہوتی ہے ہے امام محمد کا ایک کال ملتا ہے کہ فجر پر اسی تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں پسند نہیں آتا ایک کاری دوسرے کاری سے کمتر یا بڑھتر تو ہوتے ہی ہے نسبت یا آپ کی پسند کسی کی طرف ہے تو اس بنیاد سے یعنی آپ کی پسند کی بنیاد پر یا کمپیرٹیو ایک کاری دوسرے کاری سے اچھا پڑتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے اس کو رکھ لیا جائے یہ غلط ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں, نہیں سکے ملکواں سے بٹ تھوڑی سی آواز ٹیلی ٹیلیویژن کی بند کر دیں گے ہلو السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی فرمائیے سر میں ضلع منجوبہ الدین مرتوال سے بات کر رہا ہوں جی بالکل میں نے سن لیا لیکن سر آ... میرا آپ سے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا نماز ترابی کے بغیر روزہ جانچ ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب جی بالکل ہو سکتا ہے روزے کے لیے تراویح کوئی شرط نہیں ہے تراویح کا طرح تر جیسا بھی بتایا کہ سنت تھے ادا کرنا اگر عادت بنا لیں گے گناہ تو ہوں گے اس سے روزے کے نورانیت پہ فرق پڑ سکتا ہے لیکن بہرحال اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی ٹھیک بات ہو رہی تھی قرآن کے حوالے سے چودہ سو سال گزر گئے آج بھی اس دور میں بھی یہ ہدایت ہے کس طرح سے ہے مطلب دیکھیے قرآن عظیم چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا وہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اور اسے قیامت تک کے لئے نازل کیا گیا یہ لازم سی بات ہے کہ ایک حکیم کی طرف سے جب کوئی چیز آ رہی ہے صاحب حکمت کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک زمانے کے لیے تو ہدایت ہو اور حکیم کو اور صاحب حکمت کو یہ نہ معلوم ہو کہ آج کے پچاس سال بعد یا سو سال بعد کیا صورتحال ہوگی اور یہ قرآن ہدایت کا باعث بنے گا کہ نہیں بنے گا اور اس طرح ناطف انداز میں اس کو نازل کر دیا جائے تو یہ اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کی عقل کا قصور ہے پران عظیم قیامت تک کے لئے نافذ العمل بھی ہے ہادی ہے باقاعدہ بشارتیں لے کر آیا ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں کی رغبت جو ہے وہ کبھی طرف ہو جاتی ہے کبھی بالکل ہٹ جاتی ہے ماحول کے اعتبار سے کیفیات کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے پرانے عظیم قیامتی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے کیونکہ دیکھیے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے مسلمان صحیح. کا قیدہ یہ ہے صحیح. اور باقی جتنے کاروبار ہے دنیاوی تعلیم ہے رشتہ داریاں ہیں یہ اس آخرت کی تیاری کے سلسلے کے لیے اسباب و ذرائع ہیں جن سے آدمی قلبی سکون حاصل کرتا ہے یہ مدد حاصل کرتا ہے اور آخرت کی تیاری مکمل کرتا ہے صحیح. قرآن عظیم اس آخرت کی تیاری کے سلسلے میں, میں کسی دور میں پیچھے نہیں ہے صحیح. ہر دور میں ہے باقی اگر آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ ہمارے اپنے رکاوٹاتی ہو ایسا مرض لاحق ہو جس سے پاکی برقرار نہ رہ سکتی ہو صحیح تو وہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مقصد کیسے ایک نوجوان آج کا سوچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ سائنس پڑھ رہا ہے میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے بایولوجی پڑھ رہا ہے فزکس پڑھ رہا ہے میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے اکانمی پڑھ رہا ہے اکنامکس پڑھ رہا ہے اور آسمان پر اور خلاؤں پر اور سیاروں پر تحقیق کر رہا ہے کس طرح سے قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے اور موجودہ تقاضوں سے کس طرح سے ہم آہنگ ہوتا ہے دیکھا تصویر صاحب قرآن حکیم میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین تو یہ کتاب ہر ایک کے لیے پورے عالم کے لیے ہدایت نصیحت ہے اور یہ بات جو کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم سائنس پڑھنے والوں کے لیے فزکس پڑھنے والوں کے لیے جدید علوم کو حاصل کرنے والوں کے لیے یا آج کے جدید تقاضوں کے لیے یہ آج اور کل ہمارے لیے ہے قرآن کے لیے آج اور کل نہیں ہے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے صحیح. ہم انسان جب سوچتے ہیں تو ہمارے لیے یہ زمانے ہم پر گزرتے ہیں ماضی حال مستقبل یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اللہ تبارک وطالیہ ان زمانوں سے پاک ہے اس کی تعلیمات بھی زمانوں سے پاک ہے عالمگیر بھی ہے اور آفاقی بھی ہے آپ ذرا قرآن حکیم کا مطالعہ کریں قرآن حکیم نے کتنی باریک سے باریک سائنٹیفک حقائق بھی پیش کیے ہیں اب بوٹنی کی جدید ریسرچ ہے یہ بات ذکر کی گئی کہ جس طرح انسانوں کے اندر باقاعدہ جوڑے ہوتے ہیں اس طرح نباتات میں بھی پیئرس ہوتے ہیں میل سی میل ہوتے ہیں یہ جدید ترین ریسرچ ہے لیکن آپ قرآن کریم کو دیکھو سبحان النزیح خالق الزوا یا کُ اللہ مما تمبت العردو و مما انفسین و مما لا یا لمون کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا ہر چیز کے اندر پیئرس کو جوڑوں کو اس چیز میں بھی جو زمین اگاتی ہے یعنی نباتات میں بھی جوڑے ہیں اور جو تمہارے نفوس سے پیدا ہوتے ہیں یعنی انسانی نسل میں بھی میل فی میل ہے وہ میما لا یا لمون اور ایسی ایسی چیز میں اس نے جوڑے پیدا کیے جہاں تک تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے یعنی قرآن تو خود تم سے آگے چلتا ہے صحیح یہ سوال ایک کالر شامل کر لیتے السلام علیکم علیکم السلام تن جی کیسے ہے الحمدللہ حاضر الحمد للہ صاحب ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا آپ ایک حافظ صاحب سے مدینہ سے مخاطب تھے اور آپ نے سلام بھیجا تمام اپنے دوستوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی میں نے آج سے دو سال پہلے میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا تھا کہ لوگ مطلب ہے کہ سلام روزہ رسول پہ بیچتے ہیں ان خلیفہ راشدین کو کیوں بھول جاتے ہیں کیا یہ لوگ کوئی بگ رکھتے ہیں یقیناً ایسا نہیں ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے اور یقیناً جو شخص وہاں پر جائے گا تو اس سلام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں جہاں بر بھی حاضر ہو وہاں سب جگہ ہمارا سلام ارض کرے تو ایک اشارے کے طور پر حضور کی بارگاہ کے لیے کہا جاتا ہے تو یقیناً پھر جو لوگ جاتے ہیں اور وہ یاد رکھنے والے جن سے کہا گیا ہو اور وہ سلام کو جب یاد رکھتے ہیں تو پھر وہ سب جگہ کرتے دستتا آس ما دیکھ ہم نبی کا ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم, علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مگر بول رہا ہوں سے جی فرمائیے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے سفر میں ہو ایم. تو راستے میں مسجد بھی نہ ہو گاڑی بھی نہ روکے تو پھر نماز کس طرح ہوگی اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم. جی میرا آپ سے سوال تھا کون کہ سو کہا سب سے بات کر رہی ہیں جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں سونیا جی فرمائیے جی میرا آپ سے سوال ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے جن وہ جن رمضان کوئی بھی نہ ہو سکتی ہے اچھا اور رمضان کے علاوہ اگر آنکھ نہیں لگی تو کیا تحجد ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب جی تو یہ سفر کا جو ہے گاڑی کا <coughs> جی ہاں <coughs> دیکھیں چلتی ٹرین میں نماز پڑھ دینی چاہیے اور اس کو لوٹانا بھی لازم نہیں ہے اگر اس لیے کہ اس میں یہ ضرور دیکھ لیں کہ اگر غالب گمان ہے کہ قریب اسٹیشن نماز کے وقت اندر آ جائے گا تب تو افضل اللہ علاقہ کہ آپ اتر کے پڑھ لیں لیکن قبضہ کرنے سے بہت ڈر ہے کہ چلتی ٹرین میں پڑھا جائے بعد میں اس کو لوٹائیں گے بھی نہیں اس کے دلیلے موجود ہیں سلاد الخوف فرض نماز سواری پر ہی ادا کی ہے خود نبی کریم نے صحابہ کرام نے بھی تو اس لیے قیاسات مختلف ہوتے ہیں اور یہ قیاسی مسئلہ ہے بعض یقینا یہ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی لیکن ہمارا یہی فتویٰ ہے کہ ہونی چاہیے ورنہ لوگ قضا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ دن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کیسے پڑھنی چاہیے تحجد سوئے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ تحجد کی تعریف یہ ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد انسان سو کر پھر جب اٹھ کے وہ رات کے کچھ نوافل پڑھتا ہے اس کو رجت کہا جاتا ہے پیاز سونا شرط ہے صحیح مفتی صاحب آ, کوئی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں کہ بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے ہاں قرآن آ, قسم کے ساتھ عہد لینے کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے وہاں اس کو درمیان میں رکھ لینے کے ساتھ مجد. ایک قسم کی جوڑ دی گئی ہے ایک تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور اس کی کیا حقیقت ہے کتنا ہونا چاہیے دیکھیے مسئلہ ہوتے ہوتا ہے جو لوگوں کے رسم و رواج میں چیزیں آتی ہیں ان کے ابتدا کا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کب سے شروع ہوا سرکار یہ دیکھ... سرکار کے دور میں ایسا تھا نہیں ایسا نہیں تھا بالکل نہیں تھا وہاں پہ اگر ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کی یا اس کے صفات کی قسم کھائی جاتی تھی صحیح. یا زیادہ حلف کا لفظ ہوتا تھا اشہد حد قلف میں گواہی دیتا ہوں اس قسم کے ان کو حلق مانا جاتا تھا لیکن قرآن عظیم کو درمیان میں نہیں لایا جاتا تھا لہٰذا یہ ہمارے ہی دور کی پیداوار ہے اور یہ آپ کو یہاں زیادہ نظر آئے گا غالباً یورپ کنٹریز میں یا آپ ارب کنٹریز میں چلے جائیے وہاں پہ ایسا نہیں ہے تو اندرون سندھ میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا یہ چیز بہرل یہ ہماری ہی اپنی پیداوار ہے اور اس کو کرنا نہیں چاہیے بہرل جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی ارض کیا تھا کہ اس میں اگر جھوٹا خدا خاص طور اٹھاتا ہے تو قرآن کی توہین اور تحقیر کا پہلو ہے کیونکہ جب آپ قسم کھاتے ہیں تو قسم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کر کے سامنے والے کے ذہن کو شک کو شبات سے صاف کرنا تو آپ ایک محترم شے کا ذکر کر رہے ہیں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے صحیح. اور جھوٹ کو پختہ کرنے کے لیے محترم شے کا ذکر کرنا یہ یقین سی بات ہے کہ بہت سخت سخم اسے بدعت کہہ سکیں گے بالکل بدعت سی ہے صحیح. اس لیے اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا م. کہ اگر یہ خدا نخواست کو کوئی عادت بنائے گا یا کرے گا اور توبہ نہ کرے تو مستحقات مزید اس پر ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں خوش ہاں